ما ذن أَنْ يَخْرُجُوا خرجو أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ ان مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ من حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ یا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ فی الْمُؤْمِنِينَ ہے يَا یقریب نب یوتھ ہم الحشر یہ مدنی صورت ہے نزولاً ایک سو ایک بینہ کے بعد نازل ہوئی ہے یہ صورت جب کہ قرآن مجید کی ترتیب میں انسٹھ نمبر ہے ففٹی نائن صورت المجادلہ کے بعد ربط اور مناسبت اس صورت کی گزشتہ صورت کے ساتھ متعدد وجوہ پہ ہے یہ پہلی پہلا ربط اور پہلی مناسبت گزشتہ صورت میں آیت نمبر بیس میں ذکر کیا گیا کہ جو کوئی اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں یہ تو یہ لوگ ذلیل اور رسوا ہوں گے تو اس صورت میں ذلت اور رسوائی کا نمونہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بن نظیر کو جلا وطن گیا وجہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے یہ تو اللہ نے انہیں ذلیل اور رسوا کیا تو اس صورت میں نمونہ ذلت کا بیان کیا جاتا ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر اکیس میں بیان کیا گیا جی کہ اللہ نے یہ بات مقرر کی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر وہ غالب آئیں گے تقدیر میں یہ بات لکھی جا چکی کہ غلبہ اللہ کے لیے اور اللہ کے پیغمبروں کے لیے جی تو اس صورت میں غلبہ کا نمونہ وہ ذکر کیا گیا ہے یہ کہ اللہ نے پیغمبر کو اور پیغمبر کے تابے داروں كو ان کے دشمنوں پر غلبہ دیا اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا تو اس صورت میں غلبہ کا نمونہ وہ بیان کیا گیا ہے یا گزشتہ دو ربطوں کو اگر ایک ہی ربط میں ان الفاظ میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ گزشتہ صورت میں دو گروہ ذکر کیے گئے حزب اللہ اور حزب شیطان حزب و شیطان جی ان کے نقصان اور ان کے گھاٹے کا ذکر کیا گیا آیت نمبر انیس میں الا ان حزب الشیطان ہوم القاصر اور حزب اللہ کی کامیابی کا بیان کیا گیا آیت نمبر بائیس میں کہ الا ان حزب اللہ ہوم المفلحون یہ تو اس صورت میں انہی دو گروہوں انہی دو گروہوں کی کامیابی اور ان کے گھاٹے کا نمونہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کا گروہ تھا وہ کیسے کامیاب ہوا اور جو شیطانی گروہ تھا تو وہ کیسے ناکام ہوا اور وہ کیسے گھاٹے میں رہے تو یہ ربط ہے یا گزشتہ صورت میں یہ اللہ کے پیغمبر کی مخالفت میں جرگہ کرنے سے منع کیا گیا ولاط تتناجو يہ فلاط تناجو بالسم و لودوان رسول نمبر نو میں اور جگہ جگہ اللہ کے پیغمبر کی مخالفت سے منع کیا گیا تو اس صورت میں ترغیب دی جاتی ہے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی طرف یہ آیت نمبر سات میں بڑے عجیب انداز میں اللہ کے پیغمبر کی اطاعت اس کے لیے دو جملے ذکر کیے گئے ہیں وماں آتا کمرس فقضو ہو وہاں نہا کمان ہو ہو کہ پیغمبر جو کام تمہیں دیں تو اسے اس پر عمل کرو اسے پکڑو اور جس سے تمہیں منع کرے تو اس سے منع ہوں تو اس صورت میں ترغیب دی جاتی ہے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی یا گزشتہ صورت میں یا گزشتہ صورت میں جی اللہ صدقہ کی ترغیب دی گئی کہ جب بھی تم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ملاقات کرو فقط دمو بے ند نجوہ کم صدقہ آیت نمبر بارہ میں تو اس صورت میں صدقہ کرنے کی علت بیان کی جاتی ہے کہ دراصل یہ مال لگانا غریبوں پر غربہ پر یہ کیوں کیا جاتا ہے یہ تو اس کی علت وہ بیان کی گئی ہے کہ مالداروں کو اللہ نے یا غریبوں پر مال لگانے میں اللہ نے صدقے کا یہ حکم کیوں دیا ہے تو آیت نمبر سات میں اس کی علت وہ بیان کی گئی ہے کہ کئی لا یقون دولتم بین العغنیا ایمن کہ یہ مال یہ صرف مالدار مالداروں کے ہاتھوں میں یہ صرف رہ نہ جائے کہ صرف انہی کے ہاتھوں میں گردش کرتا رہے اور غریب وہ غریب سے غریب ہی رہے بلکہ یہ مال یہ اسی طرح گردش کرتا رہے پورے معاشرے میں مالدار کے ہاتھوں میں بھی ہو لیکن غریب کے ہاتھوں میں بھی یہ مال یہ گردش کرتا رہے یا گزشتہ صورت میں گزشتہ صورت میں اللہ کی بعض صفات ذکر کی گئیں جیسے صورت کے آغاز میں یہ اللہ کا سننا ان اللہ سمیع بصیر یا اسی طرح آیت نمبر سات میں اللہ کا علم کہ وہ علیم بکل شے ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ تو سورہ حشر یہ اس کے اختتام میں یہ اللہ کے بہت بہت اسمائے حسن وہ ایک ہی مقام میں وہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے یہ بہت پیارے پیارے نام ہیں تو اس سورت کے آخر میں اللہ کے اسمائے حسنا کثرت سے وہ ذکر کیے گئے ہیں یہ کثرت سے اللہ کے اسماء یہ بیان کیے گئے ہیں یا گزشتہ صورت میں یا گزشتہ صورت میں یہ جی اللہ کے پیغمبر کی تاب داری منافقین کو زواجر دیے گئے اللہ کے پیغمبر کی مخالفت پہ یہ جی اللہ کے پیغمبر کی مخالفت پہ انہیں زواجر دیے گئے یہ جی تو اس صورت میں یہ قرآن کی عظمت وہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر یہ قرآن یہ میں نے ایک پہاڑ پر نازل کیا ہوتا لر تاش آم و تصد آمن خشیت اللہ یہ جی اشارہ ہے اس بات کو اور منافق کو یہ ایک منافق کو یہ ایک زجر دیا گیا ہے کہ اے منافق تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو بظاہر اور اپنے آپ پر ایمان کا لبادہ تم نے اوڑے رکھا ہے جب کہ تم اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہو پہاڑ وہ مخلوق کے جو مکلف بھی نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کی کتنی تابداری وہ کر رہا ہے کہ اگر میں نے یہ قرآن یہ ایک پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ وہ کیسے ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن وہ اللہ کی کتاب کی مخالفت وہ نہ کر رہا ہوتا اور یہ پیغمبر دن رات تم پر قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن تم اپنی منافقت سے باز نہیں آ رہے تو گزشتہ صورت میں منافقین کو زواجر دیے گئے یہ اللہ کے پیغمبر کی مخالفت پہ تو اس صورت میں قرآن کی عظمت وہ بیان کی جاتی ہے کہ اور ایک مثال سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اگر میں نے یہ کتاب ایک پہاڑ پہ نازل کی ہوتی تو وہ بھی اللہ کے ڈر سے یہ کبھی بھی اللہ کی مخالفت وہ نہ کر رہا ہوتا لیکن منافق تم اپنی منافقت وہ چھوڑتے نہیں کہ امتیازات ممزہ تو سورت صورت ممتاز ہے غزۂ بنی نذیر پہ جو ربیع الاول چار ہجری میں یہ غزوہ یہ پیش آیا ہے جس میں یہود کو جلاوطن کیا گیا تھا مدینہ منورہ سے تو صورت ممتاز ہے غزوہ بنی نذیر پہ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس بخاری کی روایت میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سورت الحشر کو سورہ بن نذیر بھی کہتے تھے سعید ابن جبیر کی روایت میں آتا ہے کیونکہ اس سورت میں بنی نذیر کی جلاوطنی کا بیان ہے اسی طرح سورت ممتاز ہے مالف کے احکام پہ مالفہ یہ آگے وضاحت کر لیں گے کہ مالف ہے یہ کس کو کہتے ہیں اور قرآن نے یہاں پہ اس کے احکام ذکر کیے ہیں کہ مسلمانوں کو لڑے بغیر جب مال دشمنوں سے وہ حاصل ہو جائے یہ تو ایسی صورت میں یہ کون سا مال ہوتا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں یا صورت ممتاز ہے صورت ممتاز ہے بعد والے لوگوں پر یہ بات یہ لازم قرار دینا کہ وہ صحابہ کرام کے لیے مہاجرین اور انصار کے لیے وہ دعائیں مانگے اور بعد والوں پر یہ بات یہ لازم کی گئی ہے آیت نمبر دس میں بجائے اس کے کہ تم جیسے بعد والے یہ آج صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں اور ان پر لان تان کرتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ بعد میں آئیں گے تو انہیں چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کے لیے دعائیں طلب کریں اللہ کے دربار میں اور وہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں یا صورت ممتاز ہے اور یہ آیت نمبر دس میں ہے یا صورت ممتاز ہے یہ قرآن کی عظمت بیان کرنے پر اور قرآن کی عظمت ایک مثال سے وہ سمجھائی گئی ہے لو ان القرآن اعلی جبل اللہ خاش ام و تصد امن خشیۃ یہ آیت نمبر 21 21 سورت ممتاز ہے یہ اسماء حسن متعدد اسماء حسنا یہ ایک ہی جگہ پر جو جمع کیے گئے ہیں تو وہ اس صورت کی آخری تین آیات میں یہ قرآن مجید میں اتنے اسماء حسنا یہ ایک ہی جگہ پہ وہ جمع نہیں کیے گئے جتنا اس صورت کے آخر میں یہ ایک ہی جگہ پر اسماعی حسنا کو جمع کیا گیا ہے مقصد ان آخری دس صورتوں کا مقصد جیسا کہ ہم نے گزشتہ دو صورتوں میں بیان کیا وہ ہے ترغیب اجہاد و جہاد اور انفاق کی ترغیب وہ دی جاتی ہے لیکن ساتھ میں صورت میں زجر اور تخویف وہ دیا گیا ہے منقرین کو زجر اور تخویف دی گئی ہے منکرین کو منکرین پھر دو قسم پر ہیں منقرین میں دی ایک یہود، دی اور دوسرے ہیں منافقین. دی ایک یہود اور دوسرے ہیں منافقین ایک ہیں یہود اور دوسرے ہیں منافقین صورت تین رکو پر مشتمل ہے یہ جی پہلے رکو میں یہ متعلق ہے یہود کے ساتھ اور جس میں یہودیوں کی تزلیل وہ بیان کی گئی ہے کہ یہود کیسے ذلیل کیے گئے یہ جی تو پہلے رقوع میں یہود کو زواجر اور تخویفات وہ دی گئی ہیں کہ دنیا میں وہ کیسے ذلیل کیے گئے دوسرے رکوع میں منافقین کی ذلت اور ان کی تزلیل کا بیان ہے کہ منافق وہ اپنی منافقت میں وہ کیسے ذلیل اور رسوا ہیں اور پھر آخری رکوع میں جو ایمان والوں سے متعلق ہے تو اس میں ایمان والوں کو یہ ڈراوا دیا جاتا ہے اور یہ تہذیر دی جاتی ہے اور یہ زجر اور تخویف دیا جاتا ہے کہ کہیں تم لوگ یہود اور منافقین کی طرح نہ ہو جانا اور کہیں تمہارا انجام یہ ان کے انجام کی طرح وہ نہ ہو جائے تو صورت میں یہ تین رکو ہیں اور تین رکو میں پہلے رکو میں یہود کا دوسرے میں منافقین کا اور تیسرے میں ایمان والوں کو یہ ان کے حال سے منع کیا گیا ہے کہ کہیں وہ بھی ان کے نقش قدم پر وہ نہ چل پڑیں سورت میں غزو بنو نظیر یہ بیان کیا گیا ہے انشاءاللہ اللہ اس واقعے کو یہ کل صورت کی آیات پڑھنے سے پہلے تفصیل اس واقعے کو انشاءاللہ یہ بیان کریں گے تو سورت کا مقصد ترغیب الجہاد و اور زجر اور تخویف منقرین کو اور ساتھ میں یہ جملہ بھی لگا لیں اور زجر اور تخویف منکرین کو وہ احوال المنافقین اور منافقین کے احوال وہ بیان کیے جاتے ہیں اور منقرین میں دونوں شامل ہیں یہود بھی شامل ہیں منافقین بھی شامل ہیں تو صورت کا مقصد زجر اور تخویف منقرین کو وہ احوال المنافقین اور منافقین کے احوال یہ بیان کیے جاتے ہیں واقع دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین